هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزنه ورسول الله معلمنا الحمد لله وكفا وسلامنا على عباده الذين استفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربلی صدری السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ناظرین فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ شاء سو پارے کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے مثال کتاب ہے اللہ تعالی نے اسے للت القدر میں نازل کیا ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہن نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلت القدر ہے کیا لیلت القدری خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینہ سے زیادہ بہتر ہے یعنی انتہائی بابرکت رات ہے جس میں عبادت کا ثواب ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے اس رات کو اتنی اہمیت اور فضیلت کیوں عطا کی گئی اس لیے کہ اس میں یہ قرآن نازل ہوا تو سوچیے کہ پھر خود اس قرآن کی اہمیت اور فضیلت اور مقام اور درجہ کیا ہوگا اور جو لوگ اس کتاب کو اہمیت دیں اس سے محبت کرے اسے اپنی زندگی کی ترجیحات میں رکھے تو انشاءاللہ اللہ یہ کتاب ان کے لیے بھی بہت زیادہ خیر و بھلائی کا باعث ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پچیس سو میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فرمایا الیہی رد علم الساہ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا وما تحمل من انثا ولا تدعو الا بعلمه ویومی نادیہم اینا شرکائی قالوا آذننا کما مننا من شہید اس گھڑی کا علم یعنی قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف راضی ہوتا ہے یعنی صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی کس نے بچہ جنا یعنی جس طرح پھل پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بیج ہوتے ہیں پھر ان کو بویا جاتا ہے پھر اس سے درخت نکلتا ہے پھر اس سے پھر پھل آ جاتے ہیں تو یہ ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا پھل ہوتا ہے اسی طرح کا بیج پہ جب بویا جاتا ہے دوبارہ ویسا ہی پھل نکل آتا ہے اسی طرح مادہ جو کچھ پیدا کرتی ہے عورت سے یا کوئی بھی فیمل جب کوئی جنم دیتی ہے تو وہ اپنی ہی جنس کے بچے کو جنم دیتی ہے یعنی ایک انسان سے انسان ہی برامد ہوتا ہے تو اسی طرح آخرت اس سے بھی آخرت ہی برامد ہوگی یعنی جب اس دنیا کا اختتام ہوگا تو اس سے ایک نئی دنیا ایک اور دنیا برامد ہو جائے گی اور اس کا آنا یقینی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی مختلف چیزوں پر غور و فکر کروا کے ہم سب کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں اس کے آخر میں ایک اور زندگی آنے والی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی اس زندگی کے حسن اس زندگی کے آرام کا انحصار اس پر ہے کہ انسان اس زندگی کو پیسے بسر کرتا ہے یعنی یہاں پر اپنا پودا کیسے لگاتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے یعنی اس وقت سب پر حقیقت کھل جائے گی اور کوئی بھی کسی شریک پر ایمان نہیں رکھے گا اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے کیونکہ ان کی تو کوئی حقیقت ہی بھی نہیں وہ معبود تھے ہی نہیں کہ وہاں کچھ کرتے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے یعنی دنیا میں جنہیں یہ معبود سمجھتے تھے وہاں مایوسی کے عالم میں دیکھیں گے بھی تو کہیں وہ ڈھونڈنے کو ملیں گے نہیں اور ان کے لیے کچھ بھی مددگار ثابت نہیں ہوں گے اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے لاس امول انسان دعا الخر شروف انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے تھکتا نہیں یعنی انسانوں کی اکثریت اپنے لیے ہر وقت خیر بھلائی عزت صحت طاقت قوت رزق اولاد اور دنیا کی بے شمار دیگر نعمتیں مانگتی ہے لیکن جب انسان کو وہ چیز نہیں ملتی جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے برعکس کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ امت صح شرو فیا جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے سخت وقت آ جاتا ہے کوئی آفت آتی ہے تو وہ مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے تو اتنی دعائیں کی تھی لیکن میری سنی نہیں گئی اس کے اندر فوراً مایوسی آنے لگتی ہے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ انسان کو تکلیف بھی کسی مقصد اور کسی غرض سے آتی اس کے پیچھے بھی کئی بھلائیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی تو اللہ تعالی کا کوئی بھی کام کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا لیکن یہاں شکوہ کیا جا رہا ہے کہ انسان بڑا ہی ناسمجھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند رہے گا اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند رہے گا اور ابن آدم کا پیت مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے جب اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے وَلَئِنْ مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں مجھے یہی ملنا چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی یعنی وہ پھر دنیا میں دل لگا لیتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے لیکن اگر واقعی وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزہ کروں گا حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازمن ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور ہم انہیں بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے وَإِذَا الْإِنسَانِ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے یعنی ہماری اطاعت اور بندگی کی طرف نہیں آتا ہمارے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے اللہ تعالی کی فرما برداری نہیں کرتا وہ عزا مسا ان اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے لگتا ہے یعنی انسان کی یہاں تھر دلی اور اس کی کا ذکر کیا گیا ہے کہ کتنا خود غرض ہے انسان ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا اس کی عبادت کرتا اور اس کی پسند کی بات کرتا کیونکہ اسی نے اس انسان کو سب نعمتیں عطا کر رکھی ہے لیکن انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے جب اس کی مرضی کا کام ہوتا رہتا ہے نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو اس وقت وہ اللہ کو کم یاد کرتا ہے لیکن جب تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف آتا ہے جب تکلیف چلی جاتی تو پھر اللہ سے منہ مو موڑ جاتا ہے تو ایسا دین ایک مطلب کا دین ہے دین کو اللہ کی عبادت کو اللہ کی فرما برداری کو ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے کرنا چاہیے حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے پچھلی جو بات ہم کر رہے تھے کہ مخلص انسان ایسا نہیں کرتے میجورٹی کی بات ہو رہی ہے لیکن جو اللہ کے خالص بندے ہیں جو اللہ کے وفادار بندے ہیں وہ ہر حال میں اپنے رب کو پکارتے ہیں چاہے اچھا حال ہو یا ان کی مرضی کے موافق نہ بھی ہو تکلیف میں ہو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو یعنی پھر تم خطرے میں ہو ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے یعنی پوری کائنات میں اور ان کے اپنے نفس میں بھی خود اپنی ذات میں یعنی اور مائکرو دونوں لیولس پر کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی بر حق ہے یعنی انہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گا سب کچھ دیکھ کے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ بالکل سچ ہے درست ہے اور اس میں کوئی کنٹروڈکشن نہیں کوئی ڈسکرپنسی نہیں جو ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے جو انسان کے وجود میں نظر آتا ہے قرآن کی تعلیم عن اس کے مطابق ہے اور یہ سب کچھ ایک ہی سورس سے ہے ایک ہی ذات اور ایک ہی ہستی کی طرف سے ہے کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے الشورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے حامیم سیم حامیم حکیم اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے یعنی وہی جو اللہ کا کلام ہے اللہ کا پیغام ہے جس کے لیے وہ اپنے خاص بندوں کو مخصوص کرتا ہے یہ سلسلہ اس نے روز اول سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جاری رکھا ہے آسمانہ اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے وہ برتر اور عظیم ہے سب سے بڑا ہے قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے فرشتے اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا ایسا نہ ہے اور نافرمانی کے ایسے ایسے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس اس طرح ناراض کرتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور فرشتے انسان کی نافرمانیاں دیکھ کر ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ کہ اللہ تعالیٰ کا غزہ ان پر ٹوٹ پڑے اور پھر وہ انسانوں کی طرف سے استغفار کرتے ہیں اللہ ان اللہ غفور الرحیم یاد رکھو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے اسی لیے وہ جینے کا موقع دے رہا ہے ولبی نتخ اولیا اللہ حفیظ الم اس کو چھوڑ کر لوگوں نے جو اپنے دوسرے سر پرس بنا رکھے ہیں یعنی غیر اللہ کے اوپر جو توکل کیا ہوا ہے دوسرے جو اولیاء بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو یعنی تمہارا ذمہ نہیں کہ تم ان کو دیکھو اللہ تعالیٰ خود ان کو دیکھ رہا ہے وہ قزالی کا قرآن عربیہ امل قرآمہ اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے تاخلہ بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو مکہ کو امول قرآیوں کہتے ہیں کیونکہ کہ العرب میں یہی پہلی بستی وجود میں آئی تھی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب یہاں خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اپنے بیوی بچے کو بسایا تو یہاں سے آبادی شروع ہوئی ایک طرح سے اور پھر اس کے آس پاس بہت آبادیاں پھیلتی چلی اور ویسے بھی دنیا میں سینٹرل پلیس ہے وہ اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ یعنی سب انسانوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ان کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھ کے ایک بڑے دن اپنا حساب دینا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دو میں اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء اللہ یا دوسرے مددگار ان پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں ولی تو صرف اللہ ہے فلاح وہی المتا وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے وہ ہوا اللہ کل شعیع ام اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سارے اختیارات کا مالک وہ خود ہے اور انسان نہیں وہ مختلف تم فیم شہ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہوا اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان دین کے معاملے میں عقیدے کے معاملے میں اور مختلف چیزوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں ان اختلافات کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ انسان کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے کہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اللہ ربی علیہ تو الحب وہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں کیونکہ وہی ہدایت دینے والا ہے وہی فریاد سننے والا ہے مسئلہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اللہ ایک ہے یا زیادہ ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب چودہ سو سال سے جیسی اتری ویسی کی ویسی آج تک محفوظ ہے اس جیسی کوئی اور کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں کہ جس سے انسان رجوع کر کے یہ معلوم کرے کہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط تو اس لیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی اختلاف ہو لوگوں کے بیچ میں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر کے وہاں سے ہدایت لیں فاتر السماوات والارض آسمانوں آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا جا من انفسکم ازو آ جا اس میں تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے تمہاری ذات سے بیویاں پیدا کی جوڑے پیدا کیے وہ منل انزو آ جا اسی طرح جانوروں میں بھی انہیں کے جنس سے جوڑے بنائے اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے کائنات کی کوئی چیز اس جیسی نہیں اس کے مشابہ نہیں لئی سکا مفلی ہی یعنی انسان ہو یا جانور ہو یا نباتات ہو ان کے جوڑے انہی کی جنس کے اندر سے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی کا کوئی جوڑا ہے ہی نہیں اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں اگر تم کسی انسان کو اس کا بیٹا قرار دیتے ہو یا اس کے برابر یا کسی پتھر کو یا کسی درخت کو تو وہ تو اس جیسا نہیں ہے تو کیسے پھر کوئی اور علا ہو سکتا ہے تو چونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس لیے کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا وہ ہو سمی البیر اور وہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے لہو مقالد السماوات والارض آسمانہ اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے یشا جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہے یعنی سارے اختیارات کا مالک وہ ہے اس لیے اسی کی طرف لو لگاؤ اسی کی عبادت کرو اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دو شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء ویہدی الیه من ینیب اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نور علیہ السلام کو دیا تھا یعنی تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور جن جن چیزوں پر اللہ تعالی نے ایمان لانے کو کہا ان پر ایمان لاؤ عبادت کے جو طریقے اس نے بتایا اس کے مطابق اس کی عبادت کرو اور اپنے زندگی کے باقی معاملات کو بھی اللہ کی مرضی کے تابع کر لو یہ ہے وہ دین مختصر الفاظ میں جس کے اوپر اللہ نے تمام پیغمبروں کو پابند کیا باقی ان کی تفصیلات جو ہیں عام روز مرہ زندگی میں معاملات میں وہ ہر ایک کی شریعت کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہے لیکن دین سب کا ایک ہی رہا ہے اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں اس تاک کے ساتھ کہ اس دین کو قائم کرو یعنی اس پر عمل کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ یعنی شرک نہ کرو اور آپس میں عبادات اور دیگر معاملات میں تفرقہ بازی کر کے گروہ بندی نہ کرو یہی بات ان مشرقین کو سخت نہوار ہوئی ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں یعنی ان کو یہ دین پسند یہ چیز جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے اس لیے وہ اس کو لینا نہیں چاہتے عقائد میں وہ اپنے معبودوں کو پوجنا چاہتے ہیں اسی طرح عبادات میں وہ اپنے خود ساختہ طریقوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں معاملات میں بھی اپنے منمانے طریقے رسم رواج کی پابندی کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے اللہ کا دین ایک چیز ہے اور ان کے طور طریقے دوسرے تو یہ اپنے طور طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو لینا نہیں چاہتے اس سے پھر یہ دور بھاگتے ہیں فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے یعنی جو اس کے طریقے پر چلنا چاہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ آسان کر دیتا ہے لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی انبیاء بھیجے صرف ضد ہر درمی اور اپنی منمانی کرنے کی خاطر انہوں نے تفرقہ کیا گرو بندیاں کی بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ذاتی کرنا چاہتے تھے یعنی خود دوسرے سے زیادہ بڑے بننا چاہتے تھے یا تکبر کرنا چاہتے تھے اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا یعنی اللہ تعالی فورن ہی آزاد دے کر ان کا خاتمہ کر دیتا حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے استرار انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں یعنی ایک نبی کا دور گزرنے کے بعد پھر ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں پھر ان کے جو فالوئرز ہوتے ہیں پھر بعد کے لوگ جو اب ہیں تو وہ اس یقین کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں لیتے جس کے ساتھ پہلی جنریشن لیتی ہے یا اس کے قریب کے دور کے لوگ لیتے ہیں کیونکہ بعد میں لوگوں کی ترجیحات اور ان کی دلچسپیاں مختلف ہو جاتی ہیں لہٰذا پھر وہ اس میں شک کرنے لگتے ہیں آج آپ دیکھیے کہ جو ایمان صاحبہ کا تھا کیا واقعی وہی ہمارا ہے جس یقین کے ساتھ وہ لیتے تھے ان سب چیزوں کو ہم تو اس یقین کے ساتھ نہیں لیتے ہم تو جب کوئی حکم سامنے آتا ہے تو سوچتے اچھا یہ ہے یہ بھی ہے دین میں اول تو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اگر پتہ چل جائے تو ابھی اس کو ہول ہارٹیڈلی نہیں دیتے سوچتے ہیں کہ شاید کیا پتا اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن ہو اور ہمیں یہ عمل نہ کرنا حالت یہ پیدا ہو چکی فلیزہ علیہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا یعنی پچھلے انبیاء کے بعد ان کے جو فالوور تھے وہ دین سے بالکل قطعی طور پہ دور ہو گئے تو اس لیے آپ کو فرمایا گیا کہ اب آپ ان لوگوں کے ایمان کی تجدید کیجئے وسطم کما عمر اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیے اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجئے یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے طریقے اختیار نہ کیجیے ان سے صاف کر دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں تمہارے اعمال تمہارے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے یعنی کوئی جبر نہیں کوئی زبردستی نہیں جو ہمارا فرض بنتا تھا کہ دلائل کے ساتھ بات سمجھا دیں وہ ہم نے پورا کر دیا اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے کوئی بھی نہیں بچے گا ثقفی سے بھی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے آپ نے فرمایا پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو اس نے ارض کیا میں کس چیز سے بچوں اس پر آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو آپ نے فرمایا ثابت قدم رہو اور اپنا اخلاق اچھا کرو انسان کی یہ سب سے بڑی حماقت ہے کہ وہ اس حقیقت کی طرف سے غافل ہے یا اس کو اپنے سامنے نہیں رکھتا جو لازمی طور پر اس کو پیش آنی اور وہ یہ کیسے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے انسان کتنا بھی بھاگ لے کتنا بھی اس سے جی چڑائے کہیں بھی چپے کہیں بھی چلا جائے پاسبل ہی نہیں وہ جہاں بھی جائے گا وہاں سے اٹھا لیا جائے گا پکڑ لیا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا تو اس لیے بجائے اس کے کہ انسان اللہ سے دور بھاگے اسے چاہیے اپنی خوشی سے اللہ کی طرف جائے اور اس کو راضی کرنے کی فکر کرے اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جگڑتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک داطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ اللہ بھی انزل والمیزان وما لعل قریب وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے اور تمہیں کیا خبر شاید کے فیصلے کی گھڑی آ لگی ہو یعنی اللہ ہی نے یہ کتاب نازل کی شریعت نازل کی اور اللہ ہی اس کا حساب لے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور تم سمجھتے ہو کہ حساب کا دن دور ہے کیا خبر قریب ہو کیونکہ ہر انسان کی موت اس کی جوتی سے بھی قریب ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو اس کا حساب تو شروع ہو گیا جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے یعنی قیامت کے وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے خوب سن لو جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک کرنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں اللہ اپنے بندے پر بہت مہربان ہے اللہ لطیف ان بے اعبادی ہی یشا جسے جو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے من کا نید حصل آخرتی نزد له فی سے جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں یعنی اپنے اعمال اور اپنی کوششوں کا سلا جو شخص آخرت میں چاہتا ہے ہم اس کو کئی گنا بڑھا کے دیں گے کیونکہ سوچئے کہ آخرت میں انسان کو جو انعام ملے گا اس کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہونا کوئی بھی خوشی مثلا ہمیشہ کے لیے زندگی ہمیشہ کے لیے صحت ہمیشہ کے لیے جوانی ہمیشہ کے لیے وہ ساری راحتیں تو اس کو کتنا فائدہ ہے جو کسی بھی عمل کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے بہ تو اس شخص کے جو کسی عمل کی جزا بس فوری چاہتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ من کا نیوری جو ہر دنیا اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے یعنی دنیا میں ہی فصل کاٹنا چاہتا ہے اپنے عمل کے سارا بدلہ یہی یعنی لے لینا چاہتا ہے ہی منہا ہم اس کو بھی دے دیتے ہیں فِي مِن نصیب اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کام کیا ہی نہیں دنیاوی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے کام کیے چاہے وہ دین کے تھے یا دنیا کے تو وہ اس کو مل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو بلند مرتبے زمین میں اقتدار اور دین میں سر بلندی اور مدد کی خوشخبری دے دو سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا یعنی یہ سارے کام آخرت میں اجر کی نیت سے کیے جانے چاہیے چاہے وہ دین کا ہو یا کسی بھی اعتبار سے آگے بڑھنے کا کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں خدا کے ساتھ جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں عزم نہیں دیا اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ کی گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا جاتا یقیناً ان ظالموں کے لیے در عذاب ہے تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے در رہے ہوں گے اور وہ ان پہ آ کے رہے گا بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے لہما در اب جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے غالی کابیر یہی بہت بڑا فضل ہے بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان کو جو چاہیے وہ مل جائے دنیا میں انسان کتنی بھی محنت کر لے کتنی بھی کوشش کر لے کتنی بھی ایفرٹ لگائے لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ چاہے وہی آپ کو ملے مثلا انسان اپنی صحت کے معاملے میں اپنے خوبصورتی کے معاملے میں اپنے رسک کے معاملے میں اپنے مستقبل کے معاملے میں اپنی ڈگری کے معاملے میں بہت کچھ چاہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے لیکن کیا ان میں سے دس فیصد خواہشات بھی اس کی مرضی کے مطابق پوری ہو جاتی ہیں ہرگز نہیں اس کے برعکس جوخرت میں کامیاب ہو گیا اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی لہم ماں یشاؤں نائن درب ان کو وہ سب ملے گا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس جا کر اور یہ دن تو آنا ہے لازم ذالک هو الفضل الكبير یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی يبشر اللہ عباده۔ یا بچی اس کا مطلب ہے اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے۔ کہ خواہشات پوری کرنا چاہتے ہو بس تھوڑا سا صبر کر لو سب پوری ہو جائیں گی۔ یہاں حرام طریقے سے مت تیار کرنا۔ یہ کون ہیں جن کو خوش ہیں؟ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جنوں نے اچھے کام کیے. اللہ آپ کہہ دیجیے میں اس کام پر یعنی یہ اتنے بڑے بڑے انعامات کی بشارت دینے پر تم سے کوئی نظر نہیں مانگتا یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑا سچ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اور اس کے سلے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے اللہ مدت اف القربہ مگر رشتے داری کی محبت یعنی میرے اور تمہارے درمیان اے اہل مکہ اس تعلق کے علاوہ جو میں تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں ایک نبی اور ایک اس کی قوم کا جو ہے اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک تعلق ہے اور وہ ہے رشتہ داری کا کہ میں تمہاری قوم کا ایک شخص ہوں تمہارے ساتھ میرا بلڈ ریلیشن ہے تم اسی کا خیال کر لو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں تم کیوں میری مخالفت پر اتر آئے ہو تم کیوں مجھے اس جگہ سے نکالنا چاہتے ہو آخر میں تمہارا کچھ لگتا بھی ہوں اگر تم ویسے میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو لیکن رشتے داری کا حق تو دو جو ایک اخلاقی فریضہ ہے وہ حَسَنَةً حسنت لَهُ فِيهَا حُسْنًا جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے ان اللہ غَفُورٌ شَكُورٌ بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے امون افطرا اللہ کا وبا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھر لیا ہے یعنی یہ لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے یعنی یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ باطل کبھی جم ہی نہیں سکتا باطل کو تو جانا ہی ہے وہ سینوں کے راست تک جانتا ہے چھپی ہوئی باتیں جو دلوں کے اندر ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے کہ یہ الزام تھم پر کیوں لگا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کیا غرض ہے ایسا ہوتا ہے نا کہ اوقات ایک انسان نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہوتا لیکن لوگ اس کو بلا نہ کسی غلط چیز سے منسوب کر دیتے تو اس کے پیچھے ان کی کوئی چال ہوتی کہ بسر اس شخص کو بدنام کر دو یہ اس شخص پر ایسا الزام لگا دو کہ پھر لوگ اس کی بات ہی نہ سنیں اس کی جو دیانت ہے امانت ہے وہ مشکوک ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سب سینوں کے حال بھید بھی جانتا ہے یہ سب تم کر کیوں رہے ہو وہ ولبی اکبل توبتان ابادی ہی دوسری طرف توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرو اور دوسرے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ اگر جھکتے ہو تو پھر کیا ہے وہ توبہ قبول کر لیتا ہے کتنی گریٹنس کتنی عظمت ہے اللہ سبانو تعالیٰ کی کہ بڑے سے بڑے مجرم کے لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے اس کے بعد دو رکت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا کب تک جب تک انسان کے لیے اس کی موت کا وقت نہ آ جائے جب تک مشرق کی بجائے مغرب سے سورج طلو نہ ہو جائے ماویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا اور توبہ کا دروازہ بند نہ ہوگا جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے وہ یافو ان سیاحت اور وہ بہت سی برائیوں سے تو ویسے در گزر کر جاتا ہے کچھ گنا ایسے ہیں جن پر باقاعدہ فارمل توبہ کرنی ہوتی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گناوں کو تو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے ختم کرتا رہتا ہے وہی عالمات <فَأَلون> اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وہ <السَّالِحَات> من <فضلِ> وہ ایمان لانے والوں اور نیکمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اس معاملے میں بھی, بھی شیتان انسان کو بڑا مایوس کرتا ہے اور ہر بھر وقت اس کو یہ ساتھ دلاتا ہے تم تو ای گناہ تمہاری بھی سنی جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ ہے جو اچھے کام کرتے میں ان کی سنتا ہوں وہ من عزیزلی اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے یعنی وہ بھی دیتا جو انہوں نے مانگا بھی نہیں ہوتا اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو مانگنا چاہیے والکافرون لهم عذاب شدید اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبعو فی الارض ولیکن ينزل بقدر ما یشا انہو بعباده خبیر بصیر اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا یعنی جو, جو شخص مانگتا وہ دیتا چلا جاتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے کوئی کسی کی بات نہ سنتا مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے یقیناً وہ اپنے بندے سے باخبر ہے اس کو خوب پتہ ہے کہ اس کو کیا دینا چاہیے اور ان پر نگاہ بھی رکھتا ہے ان کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میہ برساتا ہے انس کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس دوران بارش شروع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا کھول لیا اور بارش کا پانی آپ کے جسم پر خوب پہنچا ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا عمل کیوں کیا فرمایا یہ بارش کا پانی ابھی ابھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی قابل تعریف ولی ہے دوست ہے مددگار ہے خلکسما وا تل اور ما بد سفی مندا بہ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش کتنی بڑی زمین ہے آپ گاڑی پہ بیٹھ کے چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں گاڑی کے جہاز پہ بیٹھ جائیں ایسی ایسی وسطیں ہیں زمین پر اور ایسے ایسے رنگ ہیں جو اوپر سے نظر آتے ہیں یہ سب کچھ خود تو نہیں بن سکتا یہ کسی نے بنایا ہے اور پوری پلاننگ کے ساتھ بنایا ہے اور پھر صرف زمین نہیں آسمان بھی جہاں تک انسان کی پہنچ ہی نہیں جس زمین پر وہ کھڑا ہے اس نے تو وہ خود بھی نہیں بنائی اور اس میں سے بھی بہت کچھ جو ابھی بنانا چاہیے اس کو اس زمین کی چیزوں کو استعمال کر کے اس نے تو وہ بھی نہیں بنایا خاص طور پہ ہمارے ہاں عام طور پہ آپ دیکھیے ایک بلڈنگ بننی شروع ہوتی ہے اور سالہ سال گزر جاتے ہیں اور بن نہیں پاتی بندوں کے کارنامے تو یہ ہے اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بنایا بہترین بنایا وہ من آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فيهما من باب اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں یعنی زمین میں بھی مخلوق ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ہو سکتا کسی اور سے یاد وتر بھی ہو۔ کیونکہ وَمِنْ من خَلْقُ ہی وَالْأَرْضِ وَمَا ول ارد و ماں بصفی ان دونوں میں یعنی آسمانوں میں اور زمینوں میں جو اس نے مخلوقات پیدا کر کے پھیلا رکھی ہیں مندا ابا جو بھی کوئی جاندار ہے اب اس میں ہر طرح کے جاندار آتے ہیں خواب انسان ہو خواہ ہوں یا اور مخلوق ہو پھر ان کے رنگ زبان شکل عقل ہر چیز کس طرح فرق ہے یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں وہ ہوا علا جم اہم ادا یہ ایسا نہیں کہ یہ سب کچھ اس نے جو پیدا کیا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور خوب خوب بڑھ گیا پھیل گیا اور نوز باللہ یہ سارے اللہ کا مقابلہ کر لیں گے ایسا نہیں ہے وہ جب چاہیں ان کو سمیٹ لے